السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورافیر کراچی ایک آیت کریمہ پڑی ہے اس آیت کریمہ کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پیروکار آپ کے جالسار اور آپ کے وفادار ہونے کے فخر کرتے ہیں رب کائنات نے اس آیت میں صرف ان کو خطاب کیا ہے کلام مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں رب سلجلال مختلف طبقات کو مختلف انداز سے مخاطب ہوتے ہیں کئی خطاب دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں سے ہے اور وہاں الناس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا او الناس و حدو رب بخود ایل کے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو انسانوں میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی یہودی بھی ہیں عیسائی بھی مشرقین مکہ بھی شامل ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بغوش اور کئی خطاب صرف ان لوگوں سے ہیں جو کہ نبی مکرم سرور معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کا تعلق عبومی طور پر اہل کتاب کے کسی گروہ سے بھی نہیں ان کے لیے کلام مجید میں کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قل یا یو ال لا لا ما بدول اور کہیں کافروں کے ایک مخصوص طبقے کو خطاب کیا گیا ہے یہودیوں کو عیسائیوں کو اور ان کے لیے کہا گیا پل یا عمل کتاب تالا علاقے وطن سلائب الام ابین کو اللہ الا اللہ یہ صرف یہودی اور عیسائی مخاطب ہے اور کہیں مخاطب شرم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وعدانیت کا اور محمد کریم کی رسالت و حضورت کا اقرار اور احتیاط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہلاتے ہیں ان کے لیے کلام مزید کے اندر آملو کا لفظ استعمال ہوا ہے یا الذین آمنو جب آملو کہا جاتا ہے تو اس سے مخاطب صرف مسلمان ہوتے ہیں اور کوئی کا دوسرا اس کتاب میں شامل نہیں ہوتا چنانچہ چوتھے پارے کی میں نے جو آئے ایک نیمت دامد کی ہے اس کے مخاطبین بھی صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کر کے کہا یا منتق ح ملا تم تو اللہ عنت مسلم اے منو اللہ سے ڈرو جس طرح رب سے ڈرنا چاہیے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یہ کہہ کے پھر انہیں حکم دیا سے منہ بے حد للہ اے جمیرہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا سو بے حد للہ ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھڑوں اکٹھے ہو کر واہ کیسے منہ بے حد ولا تفرقو میں مت مٹوں آپس میں الگ الگ مت ہو اپنے آپ کو جماعتوں میں گروہ بندیوں میں مت تقسیم کرو مرض کرو رے اللہ علیکم اسکن تم آدھا تم یاد کرو کہ ایک زمانہ تھا تم الگ الگ تھے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوس کیا اور اللہ کے اطرام کی وجہ سے تم ایک بس کرو احمد اللہ علیہ اسکن تم مادہ نہ کنو ریکم ساس نہ تم نے ہی خانہ اور پھر تفریح کو اور اتہاس کو دوسرے رنگ میں اللہ نے آگے کیا کنتم تمالا شفا حکا من النار سان منها جدا جدا تھے تو آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے اکٹھے ہوئے تو جنت ہی بندے دنالی کا یو میلہ لکھم آیا پہ لال اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ آج ہم جو جدا جدا ہے ہم جو الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم الگ, الگ الگ جماعتوں میں جو منقسم ہیں کیا ہم قرآن کے حکم کو مان رہے ہیں اللہ کے اشاد کی تعلیم کریں فرقوں میں ہٹ کے دئی میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے ایک چھوڑ کے کسی کر کے ہم جو مختلف گروہوں میں پھٹ گئے ہیں کیا ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر کا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاس بھی اس آپ کو تقلیم کرے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سٹا دے پھر پابندیوں کو چھوڑے گروہ بندیوں سے دور ہو جائے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تم ہم کو جو گروہ بندیوں سے علادہ ہونے جماعتوں کے خون سے نکلنے پھر پابندیوں کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو تم خود بھی تو ایک جماعت ہو تم خود بھی ایک فرکا ہو تم خود بھی ایک گروہ ہو اگر ہم بریلوی ہیں دروبندی ہیں شیرا ہیں تو تم بھی تو الگ اہیس ہو تم نے بھی تو ایک الگ جماعت بنا رکھی ہے تم نے بھی ایک الگ فرکا ایک الگ گروہ ایک الگ نارا استعمال کر رکھا ہے تم کیسے کہتے ہو کہ ہم گرتا بندیوں کو چھوڑ دیں اور خود اپنے ایک الگ فرصہ بنائے ہوئے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور بعض لوگ یہ سوال پیدا کرتے آج میں اپنے ساتھیوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ہماری بات سننے کے لیے مہربانی فرما کر پر متش میں ان کا شکر گزار ہوں میں ان کے ذہن میں یہ بات آج بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا لوگ اس سلسلے میں کیا ہے میں ان دوستوں سے خصوصیت کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ وہ میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر غور کرے تاسخ کو ہر درمی کو چھوڑ کر اگر بات درست نظر آئے مان لے نہ درست سمجھے نہ دل بات کی کرے ہم سے سوال کرے ہم سے پوچھے اور کسی سے جا کے سوال کرے اور کسی سے جا کے پوچھے جب تک تسلی نہ ہو جائے تب تک وہ ہماری بات کو بھی اختیار نہ کرے لیکن بغیر تسلی کے بغیر تحقیق کے اگر ہماری بات قبول نہیں کرتے تو بغیر تحقیق کے اسے ٹھکرانے کی بھی دانت زبان نہ فرمائیں اس لیے کہ بہت گمی حق گرمی اور تاشب انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے لوگوں سن لو ہم جو دعوت دیتے ہیں اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ تم اپنے فرقوں کو چھوڑ کر ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ اگر یہ بات ہو تو پھر ہم نے اور جس کی ہم تردید کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا ہم تو سیتا بندی کے کائل ہی نہیں ہم گروہ بندی کے کائل ہی نہیں ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دئی نہیں ہے اسلام کے اندر اکائی ہے دئی یہ حق کی علامت نہیں بادل کی علامت ہے حق اس کے اندر دئی نہیں ہوتی حق کسی شراکت کو دوارہ نہیں کرتا باطل دور پسند ہے حق لا شریک ہے اس لیے ہم جائی کے ڈال رہی ہماری جتنی دکھار ہمارے جتنے جلسے ہماری جتنی تقریریں ہمارے جتنے خطبے ہمارے جتنے موت وہ سب اتفاق اور اتحاد کے لیے ایک کسان اللہ نہ زمین کے لیے انتشار اور اختلاق کے لیے نہیں ہم نہ پھرتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہل بھی ہے شاید گرتا ہے مالکی گرتا ہے ہم لوگ گرتا ہے جو ہے نیچ پہ سر گئی یہ بات بالکل نہیں ہے اس لیے کہ پہلے فرقے کی تعریف سمجھ لو فرقہ کہتے کس کہ کو ہے جو کسی شخص کے نام پر یا کسی بستی کے نام پر یا کسی شہر کے نام پر اس شخصیت اس بستی اس شہر کے تاثر کو پیدا کر کے بنایا جائے اسے فرقہ کہا جاتا ہے یہ فرقہ کی تاریخ ہے کسی شخصیت کے نام پر اور سن لو اسی لیے اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلے میں پھرتا نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان کا نام شخصیتوں میں رکھا گیا اور جب ہم پہ اتارا کہ اس دین کا نام محمد کے نام پہ نہیں رکھا کہ کسی میں بھی شخصیت پرستی نہ آ جائے اس کا نام سرور کائنات کی بستی کی طرح منسوخ نہیں کیا کہ یہ بھی فرقہ نہ بن جائے بلکہ ساری آئین بلّہ لکھنا فرقہ یہ ہے جنہوں نے علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو انسانی کہلا کر سر کا بندی اختیار کی فرقہ وہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے ناموں کو تلاشا اور ان ناموں پر اپنی عمارتوں کو استعمال کیا اسی لیے اسلام کا محمد ان ایزم نام نہیں رکھا گیا اور ہم کو کہا گیا کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام میں نے محمد ہی رکھا ہے صلی اللہ ہو حالانکہ محمد اکرم سے بڑی تعت اور کوئی شخصیت کائنات میں ہو سکتی لیکن اللہ نے ہم نے ایک مزہ اٹھا کیا سرکے کا پابند نہیں بنایا پورا سما قبل مسلم ہی نمقابل وسیع اعظم لیکن وسود آئے تم اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو فرقہ ونی چھوڑنے کی کم کی تو لوگوں نے کہا ہم کو کہتے ہو فرقہ نہ بناؤ اپنا فرقہ بنا رکھا ہے کائنات کے امام نے کیا کہا فرمایا میرا کوئی فرقہ نہیں تامو علاق کل رقم سواد بھائی رقم اللہ ملا دوسری کا بھی حصہ لیا لوگوں تمہیں اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا میں تو تمہیں تمہارے دین کی اصل دعوت کی طرف بلاتا ہوں جو تمہارے ندی ہوگی تھی جو تمہارے سمجھ لی اور وہ کیا تھی اللہ نام ادائی اللہ کہ رب کے سوا کوئی خالق و مالک و رازق موجود میری دعوت تو تمہاری دعوت تمہاری لمیروں کی دعوت میری تو اپنی دعوت ہی تھی اور اس کا اظہار سید ابو نے اپنی وفات کے دن بھی کیا کہ جب اس کائنات سے جا رہے تھے اس دن بھی لوگوں کو یہ بات سمجھائی محمد فرقہ چھوڑ کے نہیں جا رہا لوگوں کو فرقہ فری تقسیم کر کے نہیں جا رہا اگر فرقہ بنانا ہوتا تو اپنی ذات کی بڑائی بیان اد کرتا فرقے والے کیا کہتے ہیں مرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھنا ہمارا اونچا مقبرہ بنانا مقبرے پہ دیا جلانا دیا جلا کے ارس جلانا ارس جما کے ڈنڈوڑا پٹوانا ڈنڈوڑا پٹوا کے لوگوں کو بلانا ہماری تعریف کروانا تاکہ ہم لوگوں کو نہ بھول جائیں کہ ہمارے نام پہ یہ مذہب بنا ہے اور کئی بیچارے اتنے شوقین ہوتے ہیں اپنے نام کے کہتے ہیں لوگ ویسے تو ہم کو یاد نہ رکھیں گے ہر جمعرات کو ہماری قبر پہ چین بٹا کے لانا زمت لانا بیاں لانا کوڑا لانا اور کہا اگر ہو سکے تو ان کو ہزم کرنے کے لیے سوڈے کی بوتلیں بھی لانا ہنسنے کی بات نہیں ہے حوالہ میرے جن ہے وسایہ شریف حضرت بھیڑ لی کی کتاب سفید ہو. مرتے ہوئے بھی لوگوں کو سمجھا کے مرے کہ دیکھنا ہم کو کہیں بھول نہیں جانا وسیع کی ہار جا ہماری یاد تازہ رکھنا لیکن جو فرقہ بنانے کے لیے نہیں آیا لوگوں کو رم کے دین کی طرف بلانے آیا تھا اس نے اپنی وفات کے وقت کیا کہا لالیہ دمنسارا اتہازو کبو رام ریا ہے مساجد اللہ تیری لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجا رہ بنا دیا یہ اللہ سے دعا کی اللہ لا سجالو قبری وسن یوبر اللہ میری قبر کو بک نہ منانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں اللہ سے یہ درخواست اور بندوں سے کیا کہا فرمایا اللہ تجالو کبھی علی گن لوگوں میری کمل پر لکھانا لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے رب سے یہ دعا کی جا رہی ہے یہ فرقہ بندی سے بالا بات ہے ذرا اس بات کو پیش نظر رکھو آج ہم یہی کہتے ہیں لوگوں ہم فرقوں کے مقابلے میں آپ سے یہ نہیں کہتے ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں اتنی تم بھی آ جاؤ انہوں نے شامل کرنے ان کو بنانے والو تم بھی آ جاؤ ایماندالت کی طرف منصور ہونے والوں تم بھی آ جاؤ ایمانت میں حمل کی طرف نسبت کرنے والے تم بھی آ جاؤ اور سے رشتہ جوڑنے والو تم بھی آ جاؤ برداشت کا تعلق رکھنے والا تم بھی آ جاؤ ہندوستان کی بستیوں کی طرف اپنے آپ کو محسوس کرنے والے تم بھی آ جاؤ کیوں آ جاؤ اپنوں کو چھوڑو ہم کو مارو نہیں آ جاؤ اس لاکھ کی طرف جو ہم نے نہیں ہمارے بڑوں نے نہیں عرش والے نے کہی ہے یا الذین منو عطی اللہ رسول اللہ کی طرف آ جاؤ محمد الرسول اللہ کی طرف آ جاؤ آج پھر بات تم سمجھنا چاہو میں کوشش کروں گا کہ گھنٹے میں تمہیں بات سمجھا دوں سمجھنے کی کوشش کرو فکر کام ہے پھر وہ ہے جو کہتا ہے اپنے امام شادری کو چھوڑو امام ابو حنیفہ کی طرف آ جاؤ پھر وہ ہے جو کہتا ہے امام مالک کو چھوڑو امام احمد کی طرف آ جاؤ اوت مولانا لالوتوی کو چھوڑو مولانا فاضل بریلوی کی طرف آ جاؤ پھر وہ ہے جو کہتا ہے ان کو چھوڑو جاپل سادت کی طرف آ جاؤ کہ سارے کہتے ہیں اپنے کو چھوڑو ہمارے بڑے کو مانو یہ فرقے وہ کہتا ہے لکشمن کو چھوڑو کی چکر پا جاؤ وہ کہتا ہے ان کو چھوڑو کار کی بن جاؤ اور ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑو اور ہمارے بڑے کو مانو ہم نے کہا نہیں فرقہ تو ہو جو یہ کہے کہ اپنے کی بات نہ مانو ہمارے بڑے مانگو یہ کہے کہ تم ان بزرگوں کی چھوٹ ہم ان کو بھی بزرگ سمجھ لیں ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں بھی جو قابل احترام ہے ہمارا ان کے بارے میں نظریہ احترام کا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کبھی ان سب کو باقی رکھ کے ایک ہو سکتا ہے سوچو اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا سم نے لی ماں مب شنیفہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہوگا کس بے حملے الامام مشرا قرآن نے یہ نہیں کہا ہوگا کسے بے مالک قرآن نے یہ نہیں کہا وقت سے ہم قرآن نے کہا باپ بسمو بے حب اللہ جب ہم تو یہ کہتے ہیں جاؤ ایک ہنسی سے پوچھو پورے ہندرام کے ایک شادی سے پوچھو پوری ایک شیعہ سے پوچھو پوری توقیر کے ساتھ کہ ہم تیری بات ماننا چاہتے ہیں کیا میں نے تو تیری بات کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں پوچھو کسی نفیچے وہ کہے گا امام ابو اخریقہ کے دامن کو تھامو تو میرے ہم آہنگ ہو جاؤ کوئی شبہ ہے اس میں سیرا کو پوچھو ہم تم سے متفق کیسے ہو اللہ کا کہا متفق ہو جاؤ کیسے متفق ہو کہتا ہے امام جاؤ پورے کو مانو اس کے بیلنسی ووس کا ہو جاؤ اس کی فکر کو رہنما بنا لو اس کے اقوال کو راہر کر لو اس سے ان شاء کو پیشانی میں سجا اس کی تعلیمات کو سینے سے لگا لو تم میرے مطلب ہو جاؤ اور یارو اتنی سی بات جا کے گھر سوچ لو کہ جس سے پوچھو کسی پر چوٹ نہیں ہے بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں پھر ان سے پوچھو ہمارے دوست ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت کی رات میں دامزن فرما دیں ہماری ان سے کیا دشمنی ہے کوئی زمین کا ہمارا جھگڑا نہیں کوئی دکان کا جھگڑا نہیں کوئی اور معاملہ نہیں بات تو سمجھانے کی ہے نا ان سے پوچھو ہم تمہارے کہتے ہیں اللہ حضرت بلوی کے مسئلے کو اختیار کر لو یار ذرا انصاف تو کرو اتفاق ہو تو کیسے کہتے ہیں اتفاق ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے کو تم بھی بڑا مان لو اتفاق ہو جائے گا ہم نے کہا تمہارے بڑے کو بڑا مانے تب اتفاق ہوگا یہ فرقہ واریت تو کہا تم کیا کہتے ہو ہم نے کہا تم اپنی خوبی کو بڑا مانو لیکن تسلیم کرو تو اس کی بات کو تسلیم کرو جس کی بڑائی کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے ورساد اللہ کا ذکر فرقہ تو تب ہوتے کہ ہم بھی تمہارے مقابلے میں یہ کہتے کہ شیخ الحوی اس عبداللہ کی بات مانو شیخ السلام حضرت بولنے کی بات مانو امام نظر مولا ہیل سیاح کوٹی کی بات مانو وکیل اسلام اور لشکری کی بات مانو سید رفری کی بات مانو حضرت اسماعیل سختی کی بات مانو تب تو ہم بھی دکھتا کہ تم کہو ہم اپنے حضرت کی کتنے بلاتے ہیں تم اپنے حضرت کی کتنے بلاتے ہو تم نے ہم لوگ کیا ہے اور ہم کیا کہیں ہم کہیں ہم فرقہ نہیں فرقوں کو بارے کی آواز ہے آ جاؤ سب کا کہ کرو لیکن دامن تھاما تو ہمیں آ کے لال کا تھامو اور بات مانو تو ہر والے کے کلام کی مانو پھر دیکھو ہماری بات کہاں سے آئی فرتا وہ ہے جو اپنی بات شامل کرے اور جو اپنی بات شامل نہیں کرتا وہ جماعت ہے وہ جماعت جس کا متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من لاتہ تم نمبدی منصوری لا لالحم من خزل و لڑو سن لو اللہ نے میری جماعت کو قیامت تک باقی رکھنا اور اس کی آواز ساری آوازوں سے اونچی دنیا کا کوئی کر اس کی آواز کو مغلوب نہیں کر سکتا لاکھ ہزار اللہ اللہ کے عبیف اکان فرمایا مایا ماں انال واسطا وہ جماعت وہ ہے جو صرف اتنی بات کرتی ہے جتنی بات میرے کی محمد کے صحابہ نے کی ہے صلی اللہ اب ذرا گھر جا کے سوچنا تمہیں قسم ہے یہاں نہ ماننا گھر جا کے سوچنا گربان میں منہ ڈالنا غور کرنا اور ہمارے لیے معاملہ سمجھ آ جائے تو دعا کر دینا نہ سمجھ آئے تو گالی دے دینا ہم تمہاری گالی سن کے بھی کہیں گے کہ کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیب گالیاں کھا کے بے مزہ بس والا پوچھے گا کون کا کاجدار جان فوجے پہ بیٹھا ہوا ہوگا پوچھے گا اپنے دامن میں کیا مان لے کیا آئے ہو کہیں گے اللہ اور تو کچھ بھی نہیں لیکن اتنا دیکھ لے یا تیرے لیے گالیاں کھائی یا تھا یہ کوشن کے لیے گالیاں کھائیے اگر کچھ رشتہ تھا تو ان کی وجہ سے گالی پڑتی تھی نا اگر تجھ سے تعلق نہ ہوتا تیرے محبوب سے رشتہ نہ ہوتا تو ہم کو بہت برا رشتہ یا تو یہ کہو کہ ہم نے تمہارے بڑوں کے نام پہ بٹا لگا کے اپنے بڑوں کو آگے کیا اور کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس تو بڑا تھا ہی بھی کوئی نہیں اس لیے تم کس کے نام پہ اپنا سکہ چلاتے اور یارو بات آئی ہے تو کہہ دیتا چاہو کسی ماں کے لال کو کہو تو صحیح ہماری بات کو جھٹلائے چاہے یہاں کھڑے ہو کر چاہے عدالت میں کھڑے ہو کر کوئی جھٹلا کے دیکھے اور میں کہا کرتا ہوں کوئی ہماری بات غلط ثابت کر دیں ہمیشہ کے لیے نبی کے منبر پہ چڑھ کر کچھ تو کرنا چھوڑ دے کوئی جٹ لانے کی ضرورت پکڑے کہتے ہو تم اس لیے نہیں بنا سکے کہ تمہارے پاس بڑا کوئی نہیں تو جواب سن کے دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس بڑے کو اپنا مانا ہے کہ جس کے سامنے چاند اور ستارے بھی ایک نظر آتے ہیں اس کے بعد کوئی نگاہوں میں جچتا ہی نہیں ہے جب سے آمینا کے لال کا چہرہ دیکھا میں کے رنگ کی قسم ہے روئے زمین کے سارے چیلنج اس کے سامنے مانگ پڑ گئے اس کو دیکھا اس سے بڑا ہم کو تو پھر دیکھا تو کسی اور کو دیکھنے کی حضرت ہی نہیں تھی ایک تو جواب یہ کہ اب اس پیسہ کوئی ہو تو اس کا دامن دا تھا میں کوئی ایسا دکھا دو ہم ماننے کے لیے تیار اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اپنا ہے ہی نہیں اس لیے نہیں مانا یارو کوئی اور کہے تو مانے تم کو نہ کہو تم کو تو گیارہویں دینے کے لیے ملا تو وہ بھی میرے گھرانے کا بندہ ملا ہے خود کو تو اپنے گھرانے میں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا کیوں جو انیس سو کلاس کہ خود کو گیارہویں دینے کے لیے اپنے گھر لانے میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا اور تو نے مانا تو میرے کو مانا اس کو مانا جس نے اپنی کتاب کھلی تو میں علم میں جسے پورے چھاپا جس کا تجربہ پورے کیا اس کے سوائے ان سے کرا کہ بہتر جانے ایک جنتی اور مصرف اعلی ادیم ہے تو کیا ہے اور جس کا عالم یہ ہے کہ اس نے بلوزی کی پہچان ایک ہی بتلائی کہا شیخ کون ہے فرمایا جو میرے والے یعنی حدیث کو بڑا کہتا ہے وہ مل دیتا ہے اور تین دن پہلے کی بات ہے میں اپنے حضرت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں حوالہ میرے ذمہ ہے تین دن پہلے ہم کو تو کتاب و سنت پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی لوگوں کی کتابیں کہاں پڑیں ایک دوست کے پاس سلطان باہو کی کتاب میں نے دیکھی ان کی اپنی لکھی ہوئی اور ان پر لکھا ہوا کہ ان کے اس سے مبارک کے مقدس موقع پر شایا ہوئی ترجمہ خود کروایا اس میں لکھا کہ ہم سے سزا دو سو اکیاسی کرو سلبان کی کتاب کا کہو ہم سے کیا پوچھو کہ ہمارا کیسا مسک کیا ہے ہمارا آنا کا ہمارا بچھانا کال رسول ہمارا مذہب ویل حدیث ہے ہم سے کیا پوچھو تمہارے پاس کام ہے وہ اگر ہم نے بڑا بنانا ہوتا تو جو ہندوستان کی خوات کو چھم کر دو کہ رب کی قسم سارے بڑوں کو ایک طرف کر دو میرے شاہ شہید کا سارے مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم نے کہا شاہ شہید تو ہمارے فاصلے کا سرگروہ تو ہے ہمارا امام نہیں کہ امام صرف مدینے والے ہی کو مانا تش کے کام کا سالان لیکن مذہب تیرہ بھی نہیں منواتے مذہب اور سال منواتے ہیں کہ ہم پھر نہیں ہیں پھر کون سے جو اپنی طرف بلا ہمارے پاس تو اتنے بڑے پڑوس کی بات تم نے تو جعلی ہفتہ بنائے ہوئے ہم اصل واقعات بیان کرنے لگے راتے بیچ جائے تو واقعات بیان نہ ہونے بڑا ان کو بنایا جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑی پر پوچھا ان کو اپنا منصد ملا ہے جو نماز نہیں پڑھتے کہہ رہے ہوئے انہوں نے پڑھی ہوئی ہے تو نے جن کو قرآن کا حق پڑھنا نہیں آ یہ دے لیا اور میں کہا کرتا ہوں ایک دفعے آج سے چار برس پہلے صدر مملکت سے ہم مل کر آئے یہی ہمارے صدر صاحب جو ہیں جو اندرا گاندھی کی پڑھ کے آئے ہیں ساتھیں پڑھنی ہے نا اپنا نہ ملا بے جانا ہی صحیح اب کچھ تو کرنا ہی ہوگا اور اللہ نے ہمیں امیر المومنین بھی کیسا اطا کیا ہے؟ ایسا امیر المومنین ہے جس پہ مولوی محمد شریف بھی لادی ہے اور بابرا شریف بھی لادی ہے دونوں رہتی ہم نے آفس سے بگاڑی ہے نہ شرطوں سے کبھی دن کو مسجد میں ہو رات کو محروم میں اور میں نے چوہے میں وہ شیر پڑا تھا میں نے کہا کسی پار کی نے کہا ہے کہ بشوائے ہر تک جدا نماز بانا شراب خر و بدا ہے نماز کرو ہمارا محبوب بھی عجیب ہے ہم نمازیوں کے ساتھ آتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے بادہ خاروں کے ساتھ آتا ہے باداخاری کرنا شروع کر دیتا ہے میں نے کہا اس شور کا مفہوم کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا صدر صاحب نے سمجھا دیا ہے وہ کیسے میں نے کہا موضوعوں کے ساتھ آتے ہیں بعد میں ماج دماغے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہیں اور روس کی ڈانسریں آتی ہیں ناچنے والی آتی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے گانے گاتے ہیں ماشاء اللہ صدر ہو ایسا ہی ہر فنڈ مولا امیر مودی ہم کو ایسے مبارک لے ہوئے صدر تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا جو ہر فنڈ مولہ ہم نے بنایا بڑے لیکن ہم نے ان کے نام پہ مزت نہیں بنا بولے تم نے ان کو بنایا جن کو قرآن کا ایک حرف پر منا ہے اور ہم نے ان کو بھی اس لیے حجت نہ جانا کہ اسلام میں حجت جا صرف رب کا قرآن یا محمد کا فرمان ان کو جن کے بارے میں سیف السطافیا تھا انتہائی اس سے کا ٹھوس آدمی لکھتا ہے کہ جب جانکوٹ کے مولا علی امام ابراہیم برحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا امرتسر سے قانون بھیجا گیا کہ اس زمانے میں امرتسر بڑا شہر تھا ڈاکٹر ہاسپٹل تھے امرتسر میں تھے پیغام دے گا ابراہیم علاج کروانا ہے آپریشن کروانا ہے تو امرتسر چل امرتسر بلائے گئے ابھی شب نے بہت ترقی نہیں کی تھی ہندو سرجن تھا آپریشن کے لیے لکھایا اور پہلے جب ابھی شب بہت ترقی نہیں کی تھی آپریشن سے پہلے کلورو فارم تھے یاد ہے لوگوں تاکہ بے ہوش ہو جائے ابھی وہ انجیکشن نہیں نکلے تھے کہ جو صرف اپریشن کی جگہ پسند کرتے کلور فارم سنانے لگا مالا امیر سے پوچھا کیا کرتے ہو کہا کلور فارم سناتا ہوں کہا کیوں سناتے ہو کہا تاکہ آپ سو جائیں اور اپریشن کی زحمت نہ ہو فرمایا رک جاؤ جب سے میں نے مدینے والے کا فرمان سنا ہے کہ سونے سے تعلق سورہ ملک پڑھا کرو تب سے میں نے کبھی سونے سے تعلیم سورہ ملک کی گلاوت نہیں چھوڑی ہے رک جاؤ ہندو ڈاکٹر رک گیا اس واقعے کی گواہی دیتا ہے اپنے اخبار ہے کہ ڈاکٹر نے سمجھا ہندو تھا اس کو کیا اپنا سورہ ملک کتنی لمبی اس سمجھا تو دو چار منتر ہو گئے مولانا نے سنت کے مطابق دونوں رخسار کے لیے اپنی دانی ہتھیلی رکھی تبارک اللہ جی شروع کی لمحہ دونوں میں اس نے انتظار کیا پھر اس سوچا یہ تو ختم ہونے میں نہیں آتی کلورا فارم لاکس لگا دیا ہائے اور اگر بڑوں کے نام پہ مذہب بنانا ہوتا تو ابراہیم راہ کے نام پہ مذہب بنا دیں ہندو ڈاکٹر چلو ہی دیتا ہے کہا سارے آغاز سو گئے ابراہیم کی زبان تب تک چلتی رہی جب تک سورئی سارے پوری سورہ مرد مکمل یاد کرتے اور مکمل فرم نہیں لی تب تک زبان خاموش نہیں رہی ہندو ڈاکٹر نے مولا نام گسری کو کہا میں تمہارے مذہب کو تو اور زیادہ نہیں جانتا اتنا جانتا ہوں کہ یہ شخص جب قیامت کے دل اٹھے گا تب بھی یہی کلام پڑتا ہوا اٹھے گا جو قلام پڑتا ہوا سویا ہے اگر ہم نے بزرگوں کے نام پہ مذہب بنانے ہوتے تو جتنے بزرگ ہم نے پیدا کیے اس اتنے کسی نے اور پیدا کیے نہیں ہم نے دوسرے کس نے کیے تم نے فقری بہت پیدا کیے قانون روج بہت زیادہ کیے موسگامیاں پیدا کرنے والے بہت زیادہ کیے مخبے بہت پیدا کیے ان اللہ پیدا ہوا تو محمد کا برما برباد ہی زیادہ ہوا لوگوں ذرا سوچو تو صحیح انصاف کرو کہ انتظار قرآن کی آئس کی عمل ہو وہ کیسے ہو اللہ کہتا ہےا کرو بحم اللہ جمیا ہم کہتے ہیں ہمارے امام کی وہ کہتا ہے ہمارے امام کی وہ کہتا ہے ہمارے کہتا ہے اور پھر امام پہ بھی بس نہیں ہے پھر امام پہ بھی بس پھر ان تک پہنچنے کے لیے بہت سی سیڑھیاں یہ شہل ہیں یہ صاحبین ہیں یہ سرفے طرفین بھی آ گئے صاحبہ بھی آگے شہبین بھی آ ہم کس کھاتے میں رہ گئے کس کی مانے لوگوں سن لو ہم نے کہا کیا سب کا کرو مانو تو مدینہ والے کی مانو لال چھ والے کی مانو وہ آپس سے موبے اور پھر جب کوئی جواب نہیں آئے ہم نے کہا یہ پیاگ ہے یہ فرقابندی اس نے اپنا گھر بنایا اس نے اپنا آ, سب اپنے گھروں کو چھوڑو اور محمد کے کھانا بناؤ صلی اللہ ہو یہ کی دعوت ہے اہل حدیث اور یوتھ فورس کے جمانو تم بھی سمجھ لو ایل حریف ہو تم بھی ذہن میں بٹھا اور ساتھی تو سن ہی رہے ایل حریف کوئی خاص فرقے کی فکا اور اس کے بانے کا نام نہیں بلکہ ابھی اردو پران سنت کے نظام کو افسنا سنگا کرنے کی تاریخ کا نام ہے کہ لوگ آ جاؤ اس کو مانو جس کو مان کے او بغیر سدھی کے اکمر بنا تھا آ اس کو مانو جس کو کے بنا تھا جاؤ اس کو مانو جس کو مان کے عثمان سندھ لورین اور علی حیدر کا راج اور فیصلہ تم پہ کہہ رہا فیصلہ تم پہ تم ہمیں بدلا دو کہ عمر فاروق اور صدیق اور عثمان سندھ لورین اور علی حیدرے کا راج تمہاری سکھا کو پیسے بنا تھا تم بدلا دو ہمانے کے لیے نہیں ہمارا کیا جانتا ہے تو بسلانے کی جت تو کرو ہائے اور ابن ہزم تیری قبر قبر رب کی کروڑوں راوتیں تو انہیں کیا کہا کہاں ار حدیث کی صداقت پہ اور اپنی غلطی پہ خود محسبت کی کہ منسوب بھی اپنے آپ کو کیا تو ان لوگوں کی طرف کیا جو محمد سے ڈیڑھ سال بعد آئے ہو اور اگر اجتباع ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی اس شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیتا جو رسول کے زمانے کی تھی پھر کوئی شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو منسوخ کیا تو رسول کے شاگرد کی طرف تو کیا ہے ان کی طرف کیا جن کے درمیان اور سرور کائنات کے درمیان سنی کا فاصلہ بین سنی کا فاصلہ اور ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے یارو تمہیں کیا ہوا تم نے تو ان کی طرف منسوخ کیا اپنے آپ کو جن کے درمیان اور سرور کائنات کے درمیان تیرہ سو سال کا فاصلہ تیرہ سو آل آل اور آل آل ہم, آل ہم تمہیں چودہ سری سے اٹھائیں اور اس تہلی سر ہجری میرے گائے جب جگرین آسمان سے حفظ کا سوان لے کے محمد کے کل ویت میں داخل ہو رہا تو دیکھ لو تم لوگوں کو کیا دیتے ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو لمحے گھر کے لیے تمہاری بات مان لیتے طریقہ بتلاؤ کہ فرقہ بندی کیسے ختم ہو رب کے قرآن پر کیسے عمل ہو بہت احسمے حملہ ہے آخر یہ حکم ماننے کے لیے ہے یا اس کو رکھنے کے لیے قرآن کی یہ آیت ماننے کے لیے اتری ہے کہ چوننے کے لیے ماننے کے لیے ہم نے طریقہ بتلایا اس پر عمل کیسے ہو اس کو کیسے مانا جائے سب کا ہے نبی کا نے اب دیکھتا اللہ کی بات مانو اور اتحاد ہم کہتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہو سکتا ہماری بات غلط سہی قرآن و سنت اصل نہیں ہے تو تو ہم کو طریقہ بتلا دے کہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہے تم بتلا دو کہنے لگے دو طریقے ہم نے کہا کیا طریقے کیا لوگ ایک طریقہ یہ ہے کہ سارے اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیں سارے اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیں اور سارے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد بن جائیں سارے ان کے مقلد ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو اتفاق جو کرنا ہوا اسی طرح صحیح کوئی بات ہو تو صحیح کسی بات سے ہو تو صحیح سارے سوا دو چنام ابو حلیفہ کو بدلانا رحمت اللہ ہے اور ذرا سوچ سمجھ کے بتلانا کہ کس کو ماننا کر امام صاحب کو ہم نے کہا امام صاحب کی کتاب کون سی ہے امام صاحب کو ماننا ہے اللہ رسول کو ماننے کا ماننا کیا ہے اللہ کو مانو کیا مطلب ہے وہ بولو قرآن کو مانو رسول اللہ کو مانو مطلب کیا ہے اور اس کو مانو اب امام ابو ہی بار اللہ علیہ کو مانو ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے ان کی کون سی ہدایات وہ تو امام صاحب کے چھ سال بعد لکھی گئی ہے سن لو آج باغ وہ لما بیٹھے ہوئے تو لما اس سے فائدہ اٹھائیں گے تم تھوڑا سا یاد کر لو ایک بار تو میں بھی فائدہ پہنچے گا کتاب فا کے اندر عقائد کے اندر کتابی کی کتنے منصوبہ کتنے امبر کتاب عقائد میں فکا میں نہیں وہ بھی عقائد میں اور وہ بھی منسوب گیارہ سبے کی کتاب عقائد میں فکا کے اندر میں صرف دو شاگردوں کی کتابیں صرف دو شاگردوں کی ایک قاضی ابو یوسف دوسرے امام محمد ابن الحسن الشیبانی کتابیں دو شاگردوں کی ایک محمد الشیبانی کی ایک قاضی ابو یوسف کی تم بتلاؤ کس کو مانے تم نے کام صاحب کو مان لیتے ہیں ماننے کے لیے تیار ہے اتفاق کروا دو کون سی کتاب کتاب تو کوئی نہیں پھر کس کی کتاب کیا ر محمد شیبانی اور ابو یوسف کی کتاب بھی تو امرام صاحب کی ہے سن لو بار ہم نے کہا ہم نے تمہارا علاقہ پڑا ہم نے تمہارا قابل خان پڑا ہم نے تمہارا عالمد پڑا ہم نے مخصوص کی پڑی ہم نے پہلو وائف پڑھی ہم نے آبدود پڑھی ہم نے کن کی شرح پڑی ہم نے نٹارا پڑی. پڑی. پڑی اس نے ستر انسانی مسئلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ کا مسئلہ کور تھا اور کام اب یوسف اور محمد شبانی کا مسئلہ کور ہے اور ابو حنیفہ کے مطلب پہ نہیں محمد شہبانی کے مطلب مانے تو کس مانے؟ کی مانے محمد کی کہ ابو یوسف کی کے یا ابو یوسف کے ہیں یا محمد شہبانی کے اور امام ابو امریکہ کے ستر صدی مسلوں پر ختم بولو نہیں ہے کس کو مانے کہیں گے ان دونوں کو بھی مان لو ہم نے کہا تین ہو گئے کہیں گے بالکل تین ہو گئے ہم نے کہا تینوں کو مان کے فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے کہا ہم نے فیسا کی خلاف ہم مال رت ہے اور کہا ہے بدلاؤ مانگیوں کا متوار ہے بدلاؤ مال رام نا چمپیوں کی بات مانے گا مردار کیمپیوں کی بات مانے کہ دونوں کی مان لو ہم نے کہا چلو ان کی مان لیتے ہیں لیکن ہم نے ہندوستان میں پتا ہوا آلمگیر آئے وہ دونوں کو نہیں مانتا اس نے تیسرا بدلا دیا ہوا ہے کہ اس کو بھی مان لوں ہم نے کہا سب کو مان لیں گے لیکن یہ بدلاؤ امام کہتا ہے کہ اگر نماز کی نیت جس بات کی سورج فاتح کی بلاؤ کوئی اور چیز پڑھ لی یا صرف سبحان اللہ کہہ دیا یا اپنی زبان میں اللہ تو بھرا ہے یہ کہہ دیا کہتا ہے نماز ہو گئی شاگرد کہتا ہے نہیں ہوئی دونوں کو مانا بدلاؤ ہماری نماز کی نہ جائے گی استاد کہتا ہے نماز ہو گئی شاگرد کہتا ہے نماز وہ بولو کس کی حق ہے کل کے دونوں ہی حق ہے کل کے دونوں ہی ہائے ہم نے کہا پھر قرآن حق ہے کہ مواز اللہ جتنے اپنی حقانیت منوانے کے لیے دلیل دیکھی لوکا نا منی دے گئے لاخلاف مانو کہ یہ سچی کتاب ہے اس کے اندر اختلاف قرآن تو یہ کہتا ہے اور محمد کو کہتا ہے مانو کیوں کہ ماں یو چکوا لا یوں سارے آپ کیسے ہو ایک کہتا ہے دن چڑھا ہوا ہے دوسرا کہتا ہے رات کہتا ہے دونوں سچے ہیں ہم نے کہا دونوں سچے ہیں تو ہم کو کالو سانڈ میں جمع کروا دو یا سان سیم کھوا دے تھیم نہیں لگتی آج کل ہیروئن ماشاء اللہ بڑی برکت نہ لگ رہی وہ کہو سات باقی جنہوں جو ساتھی مت کہنے اتنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات میں کہیے دن میں ٹھیک ہے تو رات میں ٹھیک ہے دونوں دورہ کہہ سکتے ہو ایک کے کپڑے سے دیلا مالنا بھی ٹھیک ہے تو نہ مالنا بھی ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے اور سارا مذہبی بھی کابے کا رب گواہ ہے اسی پر وقت جو کہو یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہے جو ہمارے لفل کی ہر کی یہ بھی زندہ ضرور ہے کہ کچھ بھی اس کے کسی مسئلے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے اس لیے کہ ہم کوئی مسئلہ اس وقت تک نہیں بلاتے جب تک ندینے والے کی اس پہ موڑ نہیں لگ جاتی ہے کوئی مسئلہ جو کسی ماں کے لال کو کسی اس گجرا بالم میں بڑے بڑے پندرہ لالم پڑے ہو جیے. بڑے بڑے اور اگر اس واقعے کا کسی کو صبح مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لے ہم سے نہیں اپنے مولویوں سے پوچھ لے اور اگر پھر بھی یقین نہیں تو بغداد ہمارے ساتھ چلا چلے اگر آمین اور روائی دہر ہوتی ہو ٹکٹ وہ دے دے اگر نہ ہوتی ہو تو ٹکٹ ہم دے دیں فیصلہ ہو جائے کہو کہ چلو تم کیا کہتے کر رہے سب ٹھیک ہے دونوں کا ٹھیک ہے ہم نے کہا اتحاد کیسے ہو ایک کہتا ہے نماز ہو گئی دوسرا کہتا ہے نماز حضرت صاحب آئے حضرت جی کی پاس کہتے وہ کر دونوں ٹھیک ہے جس کی نہیں ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے جس کی ہو گئی یہ جی بات ہے ایک بزرگ کہتا ہے جو سورج فاتحہ امام کے پیچھے پڑے اس کے منہ میں آگ اس کے منہ میں آگ دوسرا امام امام حکومت کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے افضل ہے امام صاحب کا اپنا شکر جو کہتا ہے منہ میں آگ وہ بھی ٹھیک ہے جو کہتا ہے پڑھے ضرور پڑھنی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے پھر غلط کیا ہے ہم کو اس غلط کا مطلب کیا کہتے ہو سن لو حق ایک ہوتا ہے حق اور باطل بہت یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک یہ باطل ہے اور میں کوئی رب نہیں ایک ہی ہے یہ ٹھیک ہے کوئی مدا نہیں کوئی راہبر نہیں کوئی رہنما نہیں کوئی غلطی سے محفوظ نہیں مگر ایک مہینے والا یہ ٹھیک ہے یہ اور جو کہے وہ بھی غلطی نہیں کرتا ہمارا حضرت صاحب یہ بھی غلطی اور اس کی بات اس کی بات کے بالکل خلاف یہ بھی ٹھیک یہ کیسے ٹھیک ہو گیا یا ہم کو کہ بدلاؤ تو وہی اترتی تھی صلی اللہ ہو تم کہہ دو تمہارے بزرگوں پر نہیں اترتی تھی ہم ماننے کے لیے تیار کیونکہ آتی... حسن... وہی والا غلطی اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں سارے حضرات کی موجودگی میں نے جرت والا فرقہ اگر دیکھا ہے تو شیعہ دیکھا ہے کیوں انہوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں کو ایسا ویسا نہیں سمجھتے ہمارے سارے بزرگوں پہ وہی ہوتی ہے ہمارے سارے بزرگوں پہ نہیں ہو سکتی ہے لیے اگر ان کی بات آپس میں غلط بھی ہے تو وہی اتارنے والے سے پوچھو ان پر تو سفر میں ہی اتری ہے سب کی بات یہ تو جرک والے کی کہ اس کو غلطی والا بتلایا ان کو نہیں بتلایا کار اور اتری کا ڈر تمہارا خدا کرتا ہے ہم کو کیا پوچھتا ہے خوالا مشرا ہمارا کبھی غلطی نہیں کرتا اس پر تو نہیں اترتا ہے اس کا تو یہ تو جلت کی بات ہے یہ ہمت کی بات ہے انہوں نے کہا علی کو بھی ریل کرتی تھی حسن کو بھی حسین کو بھی زین العابدین کو بھی محمد باقر کو بھی جامر صادق کو بھی موسا آزم کو بھی علی رضا کو بھی علی نقی کو بھی محمد صفحی کو بھی اسدری کو بھی اور اس کو بھی جو جمنے سے پہلے کے اندر کر گیا ہے یہ تو کام ہو گیا یہ تو ٹھیک نہیں جلت کی بات ہے اسی لیے ہمارے حضرت صاحب بھی ان کی میل سے تشریف لا رہے ہیں ایک ہمارے حضرت آدمی اس کی میلس کے اضام ہے اشتہار بھی گاضی کا لینا ہے یہ تو ضرورت کی بات لیکن یہ کہو کی ضرورت ہے کہ جو گئی اترتی بھی نہیں غلطی کرتے بھی نہیں یا کہو کہ غلطی کرتے ہیں یا کہو گئی اترتی یہ کیسی بات ہے قرآن ایک طرف اور کانو امام ایک طرف فرمان علاؤ اس طرف پہلے بزرگ ایک طرف بولے ٹھیک کہتے ہوئے یا اس کو غلط کہو یا اس کو غلط کہو اور یاروں نے جرت کی ہے آج یہ بھی مسئلہ بتلا جاؤ یاروں نے جرت کی انہوں نے کہا ہاں تم کہتے ہو قرآن یہ کہتا ہے ہمارا امام معصوم یہ کہتا ہے کون غلط انہوں نے کہا تمہارا قرآن غلط ہے ہمارا امام معصوم غلط ہاں لکھا ہوا ہے میں نے اپنی کتاب اشیا قرآن کے اندر شیعہ دوستوں کی 1200 حدیثیں ایک دو نہیں کتنی اور بولو تو صحیح 1200 حدیثیں درج کی ہیں اپنی کتاب کے اندر اشیاول قرآن کے اندر 1200 حدیث ایک دو نہیں دس بیس نہیں 1200 حدیث کے قرآن غلط ہے اور امام کی بات صحیح ہے یہ فرد کی بات ہے صحیح بنایا تو جرک کا جڑک کی بات یہ کا تمہارا پرانا ہم اور پھر ہم کو گالی دی گئی لاہور کے جلسے کے اندر اس نے دو کتابیں لکھی ہیں ایک ابھی تقریر ہوئی ہے اس چمک ایک حضرت صاحب پگڑی بال کے سبھی कहدا, سعودی عرب میں گیا کعبہ کتاب قرآن نہیں دکھتا یا شینوں کے خلاف کتاب بکتی ہے یا غریلوں کے خلاف اثر نہیں دکھتا میں نے پاس چلتے کہ اگر کعبہ میں ہماری کتاب بکتی ہے تو ہماری نہ بکے گی تو تمہاری بھی کہیں گے تو کابے والوں کی کتاب کعبہ میں نہیں بکے گی کعبہ والوں کی کتاب کابل ہی نہیں بکے گی جو جہاں کا ہوتا ہے ان کا وہیں پہ خمیر پہنچا پہنچی وہی دکھاؤ جہاں کا کسے تو لکھے ہوئے نہیں نا کہ ہندوستان میں دکھے لکھے کہانی لکھی دلیل دلند ثابت کرو آج تین برف ہو گئے کتاب لکھے ہوئے بائیس کتابیں ایران سے لبنان سے کوشت سے میرے خلاف چھوی لیکن ماں کے کسی سپوت کو ان حدیثوں کے غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی